نو بلائی بس ملا

ma

و پرور پروردگار عالم حاجی بلا صاحب ساحت محبت دینی دی دی خدمت

اپنی رحمت کی بارگاہ دبول فرما اور سارے, سارے مولا تالا دنیا آخرت بھی شہادت پتا فرمایا جناب دے سامنے جدا موضوع پیش کرنا ہے اس کا عنوان

نیلا د مستفا کی خوشی, کی خوشی کس کا نام ہے اللہ د مستفا کی خوشی, کی خوشی کس کا نام ہے یعنی کیون نیلا د کی خوشی ہے اللہ تبارک و تعالا کا

پاک کلام دی آئیں مقدس ازو پہلے اے ثابت کراں گا جو اللہ و تبارک و تعالی دے رسول دی آمد دی خوشی ثابت ہے کہ میں ثابت ہے پھر اے دسا گا کہ کی خوشی سبحان

اللہ اپنے مقدس کلام اپنے مقدس کلام بڑے سونے ذکر شریف فرمایا ہے سبحان اللہ.

اللہ و تبارک و تعالا ارشاد گرامی ہے یا نشیحت آ رہی

اد ڈاک اللہ وشفاق لما فس قدور دل دی مرض سبحان اللہ تعالی صاف آدھے کلام فرما پہ

اخبال جابے شنا دے در فرما جواب شکوا فرور دگار دی طرف بندیاں کلام یعنی گویا

اقبال جو کہہ رہا ہے وہ پروردگار دگار کی طرف کہہ رہا ہے یعنی گویا کہ رب کریم فرما رہا رہے ہیں بندے میں ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں سبحان اللہ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل

لائے گئی رہرو منظر ہی نہیں لا لکھ لائے کوئی رہے منظر پروترگار پشینیاں علاج کرنا چاہتا

لیکن ڈاکٹر پڑا سینے ٹرنے پروردگار پرگار کلام لایا ہاتھ اگوں جملے دیکھو ہائے ہائے

سیل یعنی سینے کے جوتے مرد نے وہاں سارے شفا ہے

یعنی جن پروردگار پرورگار فرماؤں گا پہوا ہوا ہوں للمؤمنین ہدایت رقمت مومنا واسطے اللہ

شفا ہدایت دے رحمت دے خاصے مومنا لہذا جی شہ مومنا لبتی ہے وہ تو مومنا لینی چاہی دی سا لے کر دکھ کی گل رب نے قرآن دوں اصل ہدایت بھی لے سکے رحمت بھی لے

اور پرمر دیدار کے کلا میں مشجد فرما کے اتوں فرما رہے الزلتے ہی اے محبوب فرما دیجیے جب اللہ کا فضل ملے اللہ کی رحمت ملے فب کا فل یفرحو

فضل رحمت کے خوشی منایا کرو اللہ! اللہ! فرما رہے محبوب نو محبوب نو اللہ دا فضل ملے اللہ کی رحمت ملے خوش ہوا کرو خوش ہوا کرو خوش ہوا کرو پر گرانا تیرا پاک کلام فرماؤنا ہے بہ تیری طرفوں فضل

سبحان اللہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے کلام کے نظول نار کی مطلب پیچھے ذکر کیا ہے اے لوگو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام آ گیا ہے نصیحت آ گئی ہے دین آ گیا ہے اسے دین اس سے کتاب دن

ربدال شفا ہدایت اور, رحمت دا اے مولا اور کی کریے تمہیں قرآن کریم ملیا صلحان صلحان اللہ صلح رحمت صلح صلح رحمت ملے خوش ہون ملے تو خوش ہو

سونا تو کلام اللہ ملے, تو دین خدا ملے تو سی خوش ہو کیونکہ اے اللہ دا فضل تے اللہ دی رحمت ہے اور میں پوچھتا ہوں جب اللہ کا کلام اور اللہ شان کا دین وہ فضل اور رحمت ہے

فضل اور رحمت ہے فضل اور رحمت ہے تو پھر حبیب کمریاں تو بھیا دوست فضل اور رحمت کیوں نہیں جڑا کلام رب دل کلام ساڈے فضل ہے

اور کلام اللہ لائے کے رب سڈے رحمت رسول کریم رحمت نہیں جہے اللہ تعالی دی رحمت سانو لے کے دن والے ہوں میں اللہ و ہوں پاک کلام پڑھ کے

اللہ کے قرآن چھوٹا گلر سانوشاد فرما یا

شاهداً ومبشراً وكبيراً وداعياً إلى الله بإذنه وصراجاً منيراً وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً

خبر دین والے محبوب اصل بڑا کے بھیجا شاہ گواہ مشرا خوشخبری سنا والا ندی ڈر سنا والا دیکھ نہیں

رب حکم نار رب واسرار اور جمک کا آپ تاپ بنا کے سفر رب کریم دیا پاک رسول رب کریم نے پاک رسول دیا بیان فرمائیاں نے بیان فرما پر بعد فرمایا بابا

او محبوب مبارک دیو بشارت دیو مبارک دیو بشارت دیو کناں نو کسی کافر منافق نو نہیں سبحان اللہ فادرے کو قرآن قرآن ہدایت تے رحمت قومین

قرآن بھی ہدایت رحمت مومنی نواستے محبوب کریم محبوب کریم محبوب کریم ناستے ان لوا رسالت یا کبیر اللہ, علی اللہ علی

خلافت علماء حق اہل سنت مومن واسطے اللہ کا بڑا ول ہے ماپو موبن نو بشارت دے دوشخبری سنا دو

جڑا اللہ نے بڑا, بڑا فضل فرمایا پروزگار سارے فضل بڑا فضل کہڑا ہے پچھلیاں آیتوں کے محبوبے کریم دیا رفتہ بیان فرمائییا نے فرمایا ایسا کونجی اشر توجہ کچھ پروگار نے فرمایا

سکھ جا ماؤ پہ کھڑ بگار فروغ ماہول ساڈا پاپو

اللہ <سؤال> کا کلام خوشی منایا کرو جب یہ مل آئے تسی خوشی منایا کرو جب یہ مل آئے تسی خوشی منایا کرو پتہ لگیا رب لوگ

ماں با اصان ڈوریا اسان بھیجا توجے آئے

سفتانے رب کریم نے پاک کلام سفتیا ایک نسیج ہو سکتا شفا نہ بھی دے سفا دل دیا مرد ہدایت رحمت مومنہ واسطے

قرآن دیا بیان فرمائی رب سونے فرمایا محبوب یہ فرماؤ جب اللہ کا فضل ملے اللہ کی رحمت ملے خوشی منایا کرو ہوں ذرا دیکھو محبوب کریم آلہ ہے تخیر تسلیم کا قرآن دیا چار شفتیں بیان فرمائییا نے اللہ دا کلام آدھے کلام دیا چار بیان فرمائییا نے ہر ذرا محروب کریم دیا شفتوں سو چار شفتہ جانو ایک بار

بیو بیو بیو بیو بیو بیو موضوع ایسا, ایسا بنے گا میں سوچ رہا لیکن ایسا موضوع بنے گا ان سبحان اللہ سبحان اللہ،, سبحان اللہ قرآن دیا چار شفت نصیحت شفا سبحان اللہ شفا

ہو گئی اور محبوب کریم دیا شفتہ مبارک میں کلام

تقریبان زندہ باد اگر میں تھوڑا پرو نکار فرماؤں گئے یا سمایا کچاریہ نگ

دیشا رفان فایا گیا خبر ندی کا مانا بنتا غیب دیا خبر دا

سلاسو شفٹو استعمال فرمائے لیکن سفر فرماؤں گا مبشرہ نویری لگتا سراجمنی

بیانائی محبوب رحمان بیان قرآن چار شفت محبوب دیا قرآن نو آدھا فضل فرمایا چار شفت محبوب نگ لن کبھی راہ فرمایا

پنجت بیان کرنا چاہیے کریم شفت کا خوشی کرو صبحان اللہ، صبحان اللہ، محبوب کریم شفتہ بیان فرمائیاں انج جکر پیشہ بھی چل رہا پیا پہ بھی سفاسے حمیدہ کا سلسلہ چل ہی پیا محبوب کریم احسان رب یاد

آد یہ شان آدی شب تو سنا بیان پہ کروا ہے یعنی کچھ سمجھو محبوب کی شان بیان یعنی رب ختم تن آدی شان بیان کر

اگو يوم يوم سبحان الله سبحان الله محبوب کریم دیا بیاں فرما تو بعد فرمایا ہے

موملا خوشخبری سنا دو محبوب اللہ ایسا فضل ہے کبھی سرفت مشبہ ہے دباؤ کا مانا دمیشگی کا مانا دل

پرور د نے ایسا فضل فرمایا جاشہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. چلو, چلو. دوبارہ سمجھاؤ پرور دار فرماؤ میں پرانے کریم کی چار شفتہ بیان فرما کے فرمایا ای لوگو اے لو اے لو گو تے کوسی ہزائی

تبے کو شفا آئی تل ہدایت رحمتہ کلام بابو فضل اللہ ہی فضر اللہ دی رحمت مل اس وقت خوشی منایا کرو جدو قرآن مل جائے جدو قرآن مل آئے جدو قرآن مل جائے

خوشی منائی گئی ہے نا مبارک کی خوشی عمل کا نام خوشی ہے وہ پتا لگے گا جب اس گا سمجھ سبحان اللہ تبارک انداز

کلام مجید دا نظول ہوا ہے دو بار دو مرتبہ نظور ہوئے ایک آسمان ایک آسمان مستفا کریم سبحان اللہ پہلا نظول قرآن دا حل مقدمہ چلتا پہ تھے چسکے دا موضوع سارا آ

صرف مقدمہ چل رہا ہے یہ میں پورا کر لوا پریشان ہو جاتی ہے دے. <تاب به> <عارض> اللہ اللہ والا <shoes> عر آسمان کے آدل کلام لاجل فرمایا

پہلی بار آسمان دنیا کے گیوں لاہے محفوظ تو رب کریب نے اپنے پاک کلام بندیاں بندیا قریب فرمایا ہے ہے بندیاں قریب فرمایا فرما فرما فرما اے رب دا فضل رب دی رحمت بندیاں بندیا قریب والے آسمان تئی جب قریب والے آسمان آئی وہ رات کی سی

وہ مہینا کی ادرویش پرگار فرم کا روچی بول کر

وما أداتما ليلى طخ حها ليلى ط قحيير من أ الف الشه ت الصل الملا إك تووه فيها بجّه من كل قصل

لا کل قدر لے لا تل قدر کی القدر تل من شہروں شہر محبوبہ اے ہزار مہینوں کے نال بہتر

ہزار مہیوں اے بہتر رات یہ ہزار مہینوں کا آپ دیار گے صحابہ پاک, پاک بیٹھے سن امام بیا پاک سرکار بنی اسرائیل عبادت گزار کا ذکر فرمایا

کی فرمایا کی فرمایا سرکار نے فرمایا بنی اسرائیل ایک شمور نامی، شمور نامی، اللہ تعالی کا ولی سی رب دا بندہ سی ان لمبی زندگی پائی اس لمبی زندگی, زندگی ایک ہزار مہینہ

ہزار مہینہ مسلسل دلزے روزہ رکھ جہاد کرد کرتا دل نوزا رکھ وہ جہاد کردا سی رات رات ساری رات پیام تماز سی

SubhanAllah <laughs> Rabi <laughs> <laughs>

بھی سمجھو جائے پیر تم ہت

سدایا نے نقصان دوسرے گا لہنگا کلچی بول اللہ محبت کے ادھر گل پروردگار پر

رات پاک کلام نادر فرمایا اے اے اے اے اے اے اُس شریف کی میں آیا اے اے اے اے اے امام لیا پاک نے فرمایا ایک ہزار مہینا دن جہاد جی روزے نال رات نماز دن, دن جہاد جی رات نماز دن جہاد جی رات نماز

سلسل سلسل تیرے میرے مہی نگر ہوئی جدو نے ایسا عبادت کا ذکر فرمایا صحابہ پاک عرض کرن لگے یا رسول اللہ

عبادتوں پہنچ نہیں ساریا عمر تھوڑی تھوڑی تھوڑی جی تھوڑی جہاں زندگی اچھی کھے عبادت کر سکتے ہیں

اتنا سواب اجر حاصل کر سواب ساڈے کو تھوڑا ہوے گا جب ملتی آپ کا اس بارے سیال روی سر

ری امت کا اجربی اسرائیل فخر ساری خلاف ہزار مہینا باد پڑھنے والے عبادت گزارے اس عبادت نبی میری امت

تھوڑیاں پیری امرے سارے لوگ عمر والے جمرا مل جان تو پھر سارے قمل کرے

اپنا کلام نازل فرمایا ہے جس رات اسان قرآن نازل فرمایا ہے جس رات اسان قرآن نازل فرمایات لا کو لائ لا تل خدر شریف فرما

عبادت ہزار مہینوں والی اس عبادت نے ہزار مہینہ عبادت مابوب گلام اکو رات القدر بھی عبادت کر

دی ہزار عادت گیا زیادہ ادر والی <سؤال> زیادہ عبادت کرو اس رات عبادت کر ثواب ملے گا وہ ہزار مہینے والے عبادت گزار بلکہ وہ جس کو بھی

محفوظ آسمان دنیا و فرمایا اللہ. اے اے رات ہزار مہینے کی عبادت کرو بہتر رات بن گئی

رمدان بنتا وہ جہنم کو آزادی آشرا بنتا ہے جہنم کو آزادی عشرہ بنتا ہے عشرہ رمضان بن یعنی جس مہینے رات آئی وہ مہینا رمضان ہی مبارک آئے کیوں ہے اس رات بچہ

سدیا کے آ جائے کریب آن کی برقت ندیا کے قریب آن کی برقت کے قریب آن کی برقت کے جہنت کو بنا اس مہینے ربدان کا مہینہ بنا جائے وہ جس رات کے قریب آئے وہ رات لہ لگ بن

جس رات قرآن لے کے تیور والا ری افضل والا افغل اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ شان

دنیا تک ہر آسمان دنیا تک آیا اللہ تبارک و تعالا فرما اس رات

اس رات آسمانی فرشتے یعنی فرشتے آدھے سردار جو میں تال لائیے تصے کسی سبحان اللہ یہ نہ ہوا قتم

سبحان اللہ. نالے سبحان اللہ نالے چرخا کتا نال

میں <us diving> <us diving> <us diving> <endeavor> کوا پر دل دل میرے لاؤ نا ادھر میں اللہ کے قرآن لاؤن لگیا اچھی بولوں شہار

اگر میں ربتالا نے جس رات جس فرما ہے دنیا میں اُن کے سکھا میں مادر آپ کی بھی لاگت مبارک دکھائی آئی ہے فرشتیا اس وقت بھی آیا ہے پتا لگا

جس رات قرآن ادھر گلے سمجھو رات قرآن دن رول والی

ہشرہ جہنم تو آزادی کا بن جاتے آشر جے آشرچ آدر ویور نہ تشریف لیا

کوئی جنت, جنت نا مستحق بان سکدا ایدر دیکھو میتوال کرنا جناب دیکھو گلنو سمجھ دو باریکی دینا لے ایدر توجھو جمام الامبیاء پاک سرکار میں چاری سال تک خاموشی اختیار فرمائی تبلیغ دین بھی نہیں فرمائی خود

روایات جو ممامی مبارک ہوئی ہے سجد سجود ہونا دکر اذکار کرنا اولاد کرنا یہ بھی تھابت ہے گلا تو سنتے رہتے ہو میں صرف سابت کرنے آیا ادھر وق ہوں سمجھو امام لمبی پاک سرکار پہلو عبادت بڑیا کرتے رہے ہیں

صداقتا, سبحان سرا پائے امانت سن آپ سرکار نیکیاں خود کرتے رہے ہیں کسی نے نی کا حکم نہیں خود کرتے رہے

نکی کا حکم نہیں دال بطل... ہے, لوگ سن کوئی, دا دا ہے. ایسی دے. کوئی ابو جہی کوئی ابو لا بھی کو تھی کوئی جی کوئی توحید پرست ہے سجد نش کے اکبر مردہ

ایمانت ہے لکڑ پرور بازار کی رزا کا پتا کو نہیں سو کہے پتے امام الانبیاء پاک نے آن اعلان حق فرمایا ہے

صدیق آن کے تصدیق چکی جنت مستحق بن گئے جنت مستحق بن گئے, مستحق گئے پتا لگایا نہیں یعنی دبا کلا میں ہک یہ فرمایا نہیں اہلا نے حق یہ فرمایا نہیں امی دیر تک کوئی جنت کا مستحق نہیں بنیا جی کہیں کئی کچھ نہیں کسے نہیں نہیں

چپ رہنا چاہیے جی جی رہن دین چاہیے نبی سرور پوچھنا فرما دے, دے مڑ انہوں کے آنے تھی کافی رہنا سو تو یہی ہونا سی اگو جاس وہاں پھر جمنا سی اصان جنا و جمنا سدکے جاؤں ملاپا بھی ان رام رام ہی کردیا ہونا

پتا لگیا بھائی چوپ چو رہے نبی سرور سبق نہیں پائے میرے بارے فوج کی دیر میں چپ کوئی جنگت کا مستحق ہسٹ نہیں بنے جب میں ہاتھ کی گل کی تو لوگ جنگت کے بنے نے وہ میرے بارے تھوڑا چپ نہ دے چپ کرو گے لیکن جی دو

جنت تقریر محمد

چیز کا ایک دے پورا موضوع ہے اس موضوع صرف دو گلان سنا دینا میں تمہیں بھائی جاہلیت جا جاہلیت جاہلی بے غیرت کے ڈے سن جدو کوفر دور سی

اس نے بغیر میں سنا دینا دو گل نبی سرور دی آمد اسلام دو کے پورا کر دیا گا اسی وقت پہ بخاری شریف بخاری شریف کتاب

بخاری شریف کتاب نکاح ام المؤمنین تو روایت

گلو لہٹالبارک <سؤال> پیروکاری جناب عرض پہ کرنا تاکہ کلام دی حکمت جیسے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے نہ شیخ اس کلام مجیب دے تحت بیان دی حکمت بھی لوگوں کو ہدایت ملے اچھی اللہ

نکا چار تریقے نکاح کر چار طریقے سن, صحيح صحيح صحيح. چار طریقے سن پہلا طریقہ یہ جاہیلیت کا نہیں بلکہ اسلام کا جی ہونے درمیان نکاح و قبول گواہ اپنے نکاح کیڑے ہوتے

اصل طریقہ نہیں بلکہ اسلام دا طریقہ خلیر اللہ ہے مبارک ضم دا

جا پتا لگ جائے آپ سب سب شریف لیا اے خاندان اے قبیلہ مبارک

طریقہ اسی طریقے آئے بے وقوف چاہے لیا طریقے کا الزام لاوے پاک رسول نے فرمایا فرمایا پاک بہم پاک چاق پشتا بچے پاک پشتوں بچوں پاک بہم میں بچایا

فرمایا سارا جگ جان میرا حسب میرا نسب سب تو اس پاکیزگی بنا ترمایا میرا سب تو اچا نسبا طریقہ سی پچھلا اور اگلے ترائے طریقے نے

میرے یا امام فرمان گا یا فرمان تا کوئی ہوں بے بک نہیں گلا

پہلو یہ گل پہ بہاری شریف کی روایت نکاح کی نکاح نکاح والے اسلام والا چلے ہوئے تریقے جاہیلیت والے کہڑے کہڑے ایک یہ تریقہ ہوتا سر شادی کردی کا ارادہ کر دی بوے اتنے جنڈا لا لیا

بندیاں نو پتا لگنا انہیں نظر مارنی اے کالا کالا جنڈا لگا کالا ہے اٹھ تو دس مردوں نے اس عورت دے آدیا رہا اٹھ تو دہ مرد ان آدھے رہے اٹھ اٹھ نو نو دہ دہ بندے نے وہ مجامے ہاتھ کرتے رہنا ہتا کہ انہوں بال جمنا

جب بچہ پیدا ہوگا تو اس وعلے اس رن نے جس بندے اتنے تھپ دئی ایال تیرا ہے اسی بندے رن بھی بال بھی دبای دنوں ٹنگے لے جی جلتا ایک طریقہ سکھا دی نو نو بغیر جہے نے وہ ایک بیبی بنا

<سؤال> جھنڈا لا نو, نو دہ لوگ آدھے رہے کردہ کرا دیا, دیا رہنا بچہ جدو پیدا ہونا انہوں نے سراگ رساں سراگ رساں اچھے چو, چوری ہو جاوے نا خورا پیر کا نشان دیکھنے والے لوگ آخر

سوراخی آخی سورک رکھا کھوج لاؤن والے بندے سد لینا بال کا نٹ ایس سوراخی نے جن کے اتنے تھپ دینا رن بھی اسی کی بال بھی اسے کا باقی نو موجا

کوئی، کوئی، کوئی میرے خیال میرا شرم نہیں آتی ساری قوم ادھر خیر خریدے کا لفظ میں تا جنڈا ہی کہہ دیا میں نہیں وہ کہا لفظ اگر وی تیسرا جہاز کا طریقہ سی

جڑے بندے جیڑی بڑھی نے آپس شادی کا ارادہ بنایا ہوتا ہوں سینا. اور بندہ آدی پسند ہٹے کٹے تکڑے جنے جناب ہونے آدھے رلنا کے ان کا پیٹ بن جانا عمل ہو جانا نظر آن لگ پی اسے انہیں لے آنا آدھے گھر چ پالنا جس بال جمنا پتر جمنا اس نے کہنا ویکے ہی

دوسری گلتی بنا شانچ سامنے پی ری بنائی شام

بتان شریف کے شام <سلام> کر کے فلا آیا دو بارے بت ایک بت نام سی ایک نام سی ایک مرد بت سی ایک عورت بت سی پوری کرے

گلوا گا اس کا کلا نہ ٹر جائے تو ملوا کے فرما رہے بت بھی تھوڑا گئے وہ وزاحت کردہ فرما رہے

اور مرد تک عورت مرد کا

نظر جدر پی ایک دوسرے نار ہویا ایک دوسرے نا دلاوت دی دوسرے قبول کی یعنی ایڈے جاہلیت والے بے خیر بار

کرتے ساری دل بتکاری بےمان کعبے شریف کا نروازہ کھولیا

پتکاری شروع چلی تھی بس پتکاری انتقال کرنا سی پر الاو آڈے بے رڑک سن ایڈے بے حیا سن بھائی بے ریڑتی لڑکیاں تھان بار نہیں لبن بھی جناب آج

وقت نہیں وجہ تو اے انسان پھٹ کے بت بن گئے سبر جس آئے یا جیسے دی او بندے وی اندر وڑے بات کی پوجا والے اندر وڑے ویکیا

ہاں تو فلانے کی تینا نہیں ہے شکلا وہ ضروریا انسان بھی کوئی نہیں پوتوں میں اوتھی کرتے کیوں

تاکہ دوبارہ کوئی رب دے گھر دے بیچ پلیت حرکت نہ کرے لہٰذا کھڑے رہنے دیتے تاکہ جڑا ویک ہو ابرت آشن کرے آج لگے کھڑے ہیں جیسے بدکاری کرنے پی سن اوتھی کٹ گئے رب کے اگا مبتلا ہو گئے لہٰذا خبردار شریف شری بدکاری نہ کرے

بدکاری تالے غیرت سن ہوں اسلام دی غیرت کی گل چڑا ایویں ترین اقبال فرماؤں گا اسلام

روبیا اس حدیبی اور بی نبی شروت بار ماریا بیچاری بی, بی آئی

نبی سروس

پا تی خری جا ڈاکی ڈاکٹ کے آ جائیں اکر کھلیاں ہو سارا کچھ ویکنے بھی سانو کوئی نہ مراد اج کل دیا رنگ دے پردے بھی ہے سیا دن ہلا ہوں اک

ہیا ہوتی ہیا ہی نی ہویای تھان تھائیں نی ہو شرم والی تھائیں ہی نگی ہوئے ان شرم سے ہیا یہ

پڑتے میں گندہ کیدا دین چڑیا پی کرنا کہ اللہ دا قرآن پڑھ کے سنونا شورت احد

سپاہا ڈبر سپاہا ڈبر بابی بول اللہ بنا اور

فرما خبر موبائل دیا اور مومنا دیا عورتوں بھی فرماؤ <سؤال> <سؤال>

پلو رکھا کری چادر گری اوڑ کے آدھا بدل لکا کے نے اُس چادر کا ایک پلو وہ آلے چہریاں پہ نہیں پا کے رکھا کر

حکم فرمانا ہے نبی شرور حکم آیا گھر والی ایک کولی جہاں منافقات ہونا واسطے بھی کولی جہاں کافر ہومنا دیا ہونا واسطے پردے کا حکم

بھائی پیارے پاس لائی جاتا ہے نرما شبا ہونا اللہ قرآن

اللہ کا قرآن صرف مولویا پیروں واسطے آیا ہے یا سارے مسلمان آتے دو چار بولتے چپ بیٹھے لگتا پہ قرآن آیا ہوئے سباندھا. سارے باستی آیا ہے قرآن جب سارے باستی آیا ہے تو صرف مولوی کرن خیر دے. قرآن پری چلنے نہیں آیا

نشان نظور سنا پھر وہ حدیث مبارک سنن ابو دا سمتی سنا کے موضوع وال واپس لوٹا لوچی برو اللہ

شاندن روکی یہودی رن مدینے بڑے آجاش تے بڑے بڑے کمینے کی تے کمینہ وسیل انج دے لفظ حدیث مبارکہ بچ میں

ہاں متا آخر بھائی پیر دالا دا آئے دا دا جو کچھ ربی کے فرمانے ساڈا دیا ساڈے نبی زبان ساڈے فرمان ساڈے ندی زبان ساڈ

بڑے آئی یا رفا حت لائٹرین لے نہیں حاجت پورا کراہ سن, سن, سن, سن, سن باہر ج

دیا, آزاد دیا, سن کئی آزادی سن اس دور چ کا رواجیاں مسلمانوں کی کئی

بدماش کا دور سے اسلام کا زمانہ زمانہ جو آ گیا زیادہ بیبیا بیبیا شام ہیں نکلنا یا فجر ہنرے ہیں مو نکلنا حاجت پوری کر کے واپس آ جانا بس یہ تریقہ وقت سخت ہوں

بلے نال دے بدماش دے تھا جدو بی نکل دے او ہوتے سن جب شام بی نکلیں سن بد بخت چیڑخانیاں کرتے سن لوڈیاں کیونکہ لوڈی کی کوئی عزت نہیں نہ ہوتی زر خریدی ہوتی ہے نہ انہیں پیکا نہ سورا نہ وڈیرا

بی گڑ پی مراد براد سے پتہ نہ لگیا

بی آئی آڑ شریف پھر رہے

تلوار چلینے کو ڈلیاں جہدیاں بڑے بلا وجہ ایویں گلت فہمیا کسی دوسرے نتر نہ کر بیٹھے اس بار کرو

مدینہ شریف کے بچوں کے یہودیاں موائدے موائدوں کے موائدے دی خال کرنا اسلام کا طریقہ رسول کا طریقہ نہیں یہودیاں موائدے کائم رکھویا حکم فروا دبی گھر والیا اینبی دیا بیٹیاں عورتوں

کرو پہچان پائی جی وہ آساد دی جی پائی ہے رب کا ہے

آجو, آجو, آجو, آجو. جا آجو آ جا کھولو ترجمہ اچھی بولو ذرا پارا میرے رب کھلیا پیا شورت حزاب شریف کی ربو کھلی پی ہے آج بھج گیا اچھی بولو ذرا محبت رسالے خلافت گو سیا قرآن پار

بوبا ان کو پردہ پا کے رکھیا کر

پردا اے اے بات بات ہے ادنا قریب تر ہے یہ بات یعرفنا کہ یہ پہچانی جائے یہ سیان لائن سیاح سیان

میں جڑیاں بے پردہ بازارکل کالج یونیورسٹی دفتر چردیاں نے ایمانا دسیا رب دے قربان دے مطابق

پردا پا پرمانے کیوں کو بابا نگا پیوں

سکھا واسطے نہیں آیا اللہ کا قرآن میرے مسلمانوں مومنا براہما واسطے آیا جسمیا یہ عمل بارڈر پار کرنا خطریاں نے وہ جیتے بھی بیٹھا ہوا مومن ہی یہ عمل کرے

آزاد سادہ پالو گا فکر رتھ کے مکان کی کرتا

ماتے پاندالی یا پند سہرائی یا پر

بندہ گوڑا بندہ ہو مرد رب لگے حکم عمل <سؤال>

بی بی پلو پا بی, بی آئی کی کربی سرویا چل صحابہ سیہبا چوڑے او جہاد شریف کر کے واپس آئے ہر کسی کا مرد تھرایا لگ گی ام جام سی سا خجر

گھر میں بچی آیا پانے میری ہال نام سے ٹول چڈیا سی ال گھر نہیں آیا چلو سیابا پتا لگے سیابا سونے

وہ تو جنگ لڑ دیا قتل <سؤال> ہو گیا شہید ہو گیا خبر سن لی بیبر سن وہ جی پردیش چلی سی وہ کلی رہی

نہنے تماشے شکیلے

جڑیالیاں دوالیاں کردیا سن جا بوت ہوتا سا کٹنا پٹنا اپنے سر کے دپٹے اتارنے والے ہو جاؤ چکا

لو کما دو سونے رب سونے فرمایا مال کے اولاد ہے توجہ رب السول

بھائی من والی مال اولاد کدھر تم ہلاک کر دے, دے کی مطلب توجہ لب تو ہٹوا دیا کرا لیں کدھر اینچی برباد نہ کرا لیں

میرے کم برباد نہ ہو جاؤ اگلا تھنو آباد رکھیے مجھے بولو سوال تھوڑا رہ گیا ہو گیا واپس لے چل بی بارے

تاریاں رویاں سن پیٹ دیا سن آدمی پٹے سنیا سن چیریا سن روٹ دیا پھر چپ کر کے پردے چڑی رہی اور جب نبی نے صحافہ رکھا بڑی سبر آ بڑی نبی شریعت چلن آ رب رسول <سؤال> کا حکم

سبق نئے نئے مسلمان آنے والے لوگ موجود نے یہاں سبق دعا بھی ممکن ہے جو جہاز دیکھ جان لگیا حکم نہ آیا ہوگا پردے کا آیا ہوگا

جدواپس آئے جب واپس آئے پردے کا حکم آیا بگڑی تو پرچ واسطے لگ گیا جو فوت ہو گیا شہید ہو گیا مر سن

تلے پردے تھلیے آلے پردے تھے حالت یہ ہے کہ جب یہ ندی سے آپ نے سوال پوچھے اگو بی فرما کے بڑی قرض آگوں بیبی با فرمایا فرمایا نبی سے

سدمے واقعہ پیش آ گئی کوئی میری ویرت سدمہ نہیں پہنچا یا پھر آئے تو میری ویڑک نے مر گئی جب مردہ

شہداد میرا پتھر ہی مریا میری غیرت مر گئی پتہ لا دیا یہ مطلب ہے جڑیاں لائی فردیاں نے انہیں ماری گی

کا دستا ہے بھائی جہاں پردے لگے مدد مری پڑی ہوا بیگ کا پوت ہویا ہے لیکن پتر کی فوت ہو خبر پربڑے برابر پردے میں کھلی رہی ہے فرما دیے میرا پتر ہی اوہ کوئی گل <سؤال> نہیں کی ہو گیا سدمے بندے میں دھیان آتے رہتے ہیں لیکن ایڈی میں نہیں ہو گئی ہوں میں پردہ اتار کر سارے آدھا روڈ پہلے زیادہ موہ دکھا زیادہ چیرا

خبردار پتا لگیا جا جائے وہ بیس نبی شرور نے سان فرمائی جل کرے جا دل کرے غیر تارا مرد کے ہیالی بیوی بی بن بی جائے نہ بنے گا نہ بنے گا

مڑ رب دا عذاب دنیا تے بھی دے آخرت تے بھی دنیا دے اجلد دا اجلد دا دے آخرت چھے رب لکھ دے طرح طرح کے ون شروع دا مقدر بھی بنے گا جہاں آدی بوٹھی نکتا نہیں کرا گا اس رن کا مقدر بھی ابھی بنے گا رب دا عذاب رب دا عذاب ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے

ایک حدیث مبارکہ دیکھ امام الانبیاء پاک سرکار نے سیر Main, کروائی سیر کروائی کہ او دے دے ایک مقام ایسا جی سی تنور نما تدور نما جیسے تنور نہیں ہوتا روٹیاں پکور ہو بچی بڑی ہوتی ہے کوئی نہ.

اتو منہ چھوٹا تھلو کھی وادی بنی اسی گوڑ مرد تورت تھلو پیران اگاب اگ شروع ہونا ساڑتی جائے ساڑتی جائے ساڑتی جائے نالی اگ تیز ہوتی جائے جو اگ دے اس بھڑک کے

اٹھتے جان سڑتے جان جدو اسلور نما بالکل منہ نظر آرگ کے اگ بجھ جائے وہ تھلے ڈگن کے سہا بھر کے سوا سڑ کے رات بن کے تھلے ڈگن پھر رب سونے کا ابر آئے

دوبارہ جسم ٹھیک مٹی جڑے وہ انسان بن جا جی ننگے وادی کے مڑ رب کی اگ ساڑنا شروع کرے مڑ وادی دے اوپر تک آن ڈگن کے سوا بڑ کے راکھ بڑھ کے ڈگن پھر رب سونے دا حکم آوے پھر زندہ عذاب شروع میں پوچھا جبریل کون لوگ نے جڑے آندور سڑتے پے جبریل ارض لگے اللہ

جناب ہوتا مرد تے حیات تی امت دے بغیرت مرد بے حیا اور, تاڑی امت دے حیاء اور بدکاری بدکارا

بدکار بدکار مرد تے تدکاراتیا اورتان بے حیا اور مرد بے غیرت بےغیرت بے غیرت مرد وہ رب دے عذاب دن صرف نشانی لکھائیے بھائی انجوی حکومت کے لوگوں کو اس اگ چھاڑیا جانا ہے جہے بے حیائی تغیرتی کرنے والے ہونگے کی مطلب ہر بے تے یوس کنوں آخر نے بغیرت کنوں آختے ہیں جہاں آدمی بیبیاں پرمبرا نہ کروا

جڑا آدیا بیبیا پردانہ کروے وہ دئیوس آخیا جا رہا ہے نبی سرور نے فرمائند ہے تو سب جنت دہلوس جنت کوئی

داخل نہیں ہوے گا یہ دیوس کا فانہ اور وضاحت کردہ ہوا محدفیم نے لکھا ہے یہ آدی اور پردہ نہ کروا آدیاں عورتوں باہر جا تو منہ نہ کرے یا ضرورت باہر جا پر کروا دے نہ بیجے اس بندے دیوس آخیا جاتا ہے نبی پاک فرمایا ہے لا جد خور چنت دیوس کدے چنت یہ بےغیرت بندہ دخل نہیں ہوگا اورتوں اور بارے جے پردہ نکلتی

اور جدوار پردہ عورت نکلتی ہے شیطان اس رب اس لانت بھیجتا ہے اینی دی لالت پھیلی رتی ہے جنی دیر تین بیس پردے گھر نہیں پہ

आदि घरवाली बैानी घरवाली छड़े थल घरवाली के घर उतनी थे घर पेके से। पर मैं इतने उतली रहना ई आदि जरूरत पूरिया करी बस थल ने गुरूर की चीजा दे गए

رپاجت اپنی ضرورت خاص واسطا انتظام کر گئے, گئے، اس باپ بیمار ہو گئے تھلے باپ کا مکان بیٹھی بیٹھی کبھی شرور وال اللہ تو یار سوا پا اجازت دےو میرا گھر والا مجھے روک کیا اچھے رہنے تھلے نہیں آ

آخو جی تسیں اجازت لو میرا ابا بھی مار میں وہ پوچھا سرکار فرمایا شوہر آگ لگتے پردے رہو تیرے بڑا سنگر

بیٹھی گئی ندی سرو کی مارکا پھر پہلے یار سلن میں قریب ہو گیا جگہ جی مل سرکار فرمایا شاہرے بیٹھی تیسری باپ گیا گھر باپ گھر بیٹھی نہیں

چاہی وہ چکی گئی جناب کر دیا گیا جب دفن کر کے سرو واپس تشریف لیا پیغام لا کر پیغام دکھائے پرواد جاؤ

پر ورزار پرتے

حیات پردے پتا لگا اسلام دے طریقے چلن فائدہ ہوتا ہے روبیاں کشمیری آر فرما ہے دستہ پا لا چ

سرور راہ چڑ کے بتا جنت بھی نہیں جا سکتا نہیں توجہ فرمائی اے اسلام کی برکت اے خوران کی برکت ملی کدو جدو رسول کریم تشریف لے آئے رسول کریم جگہ تشریف لے آئے وہ میں کہوں گا میں کہوں گا قرآن آسمان دنیا پر تو آیا لیکن بندوں کے پاس نہیں آیا

جان آسمانے دنیا پہ آوے تے تو رات لینت القدر بنے ہزار مہینوں تو بہتر بن جاوے تے ہزار مہینوں تو بہتر بنے تے اس رات کو رات جس مہینے چاہے رمضان کا مہینہ تے جہنم تو آزادی کا اشرا بن جائے

کوئی قرآن جب مستفا کریم پہ آئے وہ مستفا کریم رات دنیا قرآن والے مستفا کریم دی رات ہو رات جب جس رات ولادت بس آدت ہوئی ہونی ہے اس ذات مبارکہ والی رات برکت والی کیوں نہ من جائے

یہ قرآن چار سفت رب بیان فرما کے فرما دے یہ فضل ہے یہ رحمت ہے مولا سونے سانو قرآن کھن دیتا ہے سانو تیرے رسول ہے

پتا لگیا رسول فضل پہ مر رسولا خوشی مناونی چاہیے رب کا فرماؤں گا کل دلہ ہے جب اللہ کا فضل رحمت ملے ہر ون رحمت ونڈی کہڑی وما اور سلا کریلہ رحمت ہی اور نبی شرور سارے جہان

رحمت سارے جہانہ لی رحمت سارے جہانہ لی رحمت قرآن ہوا رحمت صرف مومنا واسطے رحمت نبی سرور سارے جہانا واسطے

سرآ میرا مانگنا واسطے ہدایت اور رحمت بنے جس رات لاگ لے جس رات جہازوں کی رحمت تشریف لیا رات کیوں نہ ہزار مہینے والی مہلا دن قدر کو بھی اپنا پھر بنا لوشی کی خوشی کینا لیے

آنے کریم جلو آسمان دنیا دنیا آیا ہے کہ پنا خدا دی کوئی فرشتہ دونوں کتے فرشتے آسمان تو زمین تنازع ہو کے قابل شریف کا دباف کی رب عبادت کی ذکر اذکار کیتا کیا رب سونے نے کی فرمایا جی رات نازل کیتا ہے نا ماں بوبا اس رات جی ایک ای عبادت کر

انہ دی ہزار مہینوں سوال سبحان اللہ

تلاش کروڑوں جی عبادت کرو پتہ لگیا بل جیڑے مہینے کے شرے دیکھ تاخ رات رات سی ہر تا دے رات کے لکا کے فرمایا یہاں تاخ رات تلاش کر

عبادت بہا لرمایا جی برقت لینیا نے مسجد کرو عبادت کرو عبادت کرو پتا لگا ربیت کے عبادت کرنی ہے جی قرآن نادل ہو رب عبادت کا حکم ملے جب کی ولادت ہو عبادت کرایا

پکڑے

لانت میری لانت حکوفی ہے با با گھروں باہر نکل پیا ہے آپ نے جشن میلاد واسطے نبی دیا نتا پڑھ دا قرآن پڑھ رب دیا نمازہ پڑھ عبادت کر قرآن لاگل ہوگا ساری رات عبادت کا حکم چلے تو مجھ دفاعی

نکلن دو دو پا رب کا محبوب جدو دنیا کے آئی بشیر پور علاقے بارہ چیز بیان سی کوئی

پہاڑیاں بنایا پیٹا لائیں پی رن جناب پہاڑیاں لگن دستہ بند تناب رنا بندے جلوشال ماں دیا نا آتش اگ لا اٹھا کے فرد نے کی مرو خیر یہ سب کی لوڑ کیوں پی گئی

نام مرا دو اگ چانے اگی استعمال کی جیسے ہوں چانس جب بتیاں لا چڑی نے ہر اگ کے کیونکہ کلا نام مرا دو فارس کی والد بھی بھائی اگ چی دنگا بھی اتوں میلاد شریف ہوگا گا رنگ کا میلاد شروع کر لینا

پنا خدا دی بابا جی مر اتوں کو نعت ہوئے میں بھائی انڈیا آئی ہو جا گانا نہیں گا سکتی جیتے نات پڑھ ساؤنڈ کیوں پڑے نال ساؤنڈ لگیا سر ڈولکی چلتی پی وہ انڈیا کے کلجر گاڑے گا نہ دشا رہے

نکل جی ناٹ کی پڑی جا رہی ہے یہ نات پڑی ہوتی ہے ساؤنڈ لا کے خدا بھی قسم میں کن سنیا جناب یہ چیز ہے مجھے لگے کھڑے لا کے ساؤنڈ لا کے

شہر ہوتے نا میرا شیوش کناب وہ عجیب عجیب پیسے کما دے طریقے آتے ہیں وہ مرادہ کے آخر کی اپنا ماجی مرے

گٹ میرے سینے لایا رات رنگی آدمی نے ایک حاجی ملیا میرے گھٹ سینے لایا کچھ منہ ہزار نہیں آ

اقل سا بھی کونی سونا سپیکر بدنام کوئی نہ کرے شنیا مراد جہان کے ایاش بدماش ترنہ بھی آزادی لبن والی کرو آدھے کرتوت تھپتے ہو نبی دماد

<سؤال> رب سونا فون کا والا رب جی آواز باہر نہیں جمع دینا اس رنگ جناب بین جن جن پچر تینات ہو کے بن تھے جمع پتا لگا بھائی گرامے بازیاں شرطان کی طرفوں آئی اور رب کی طرف کون

رب حکم نہیں آیا بکواشن آدھے کو کرتے بیبی کا میلاد کیے آدھے گھر میں آدھے کمرے چ لوگ تے بیٹھی ہو ندی شرورتا آواز بلکہ رب شونے دا قرآن بھی پندہ ہوئے ہوے ہولی آواز گھروں باہر آواز نہ جائے

ہوگا کی مطلب سکمایا میں لڑک پہ جی مردہ مشاغت کر سیاست رنگ رب ایک بی

جہاد اسلام دے آستے. بی بی چلو بی بی نے تلوار ایج مرد ٹونگتے سن جرد چونگتے پٹا بڑھیا بندوج پا ل تلوار اگلی ہوتی بیبی نے تلوار چونگ لی مردہ ماند. سرکار نے اس موقع فرمایا اللہ تعالیٰ کی لانت بنتی ہے اس عورت دردہ کی مشالت کرے

مردوں کا ملا دے ایج صورت شکلے مردن دا ملا دے اور جی سی طرح رکھنا شروع ہو جا سکے ہم شادی تک کی نہ لے لی کرنا سی ملاد لے لیے فائدہ کیا اتباب کی بجائے اللہ لالت پہ

نبی سرور کا ملاد کرنا گھر کے بہ آمرے لکھ کے اندر بہتے نبی دی محبت جنادہ پڑے گی تینوں یہاں مردوں سواب ملے گا کیوں کیونکہ یہاں کے ملاد کے کوئی صرف جتیا چوری کرنا

कई दूजिया चोरी कर आए कई बिरादरी मूं विखाव आए कई जन आड़े होके देखने बड़ा कला कला इंजे भी आई साढ़े अर्गे को मौलवी ने जोड़े इन्ह मुराद तीस हजार दे चाली हजार दे हजार दे हजार दे, दे। चलो बहुत गरीब ही है मैं पंद्रह हजार तो घटते आवने

یہ مطلب ہے بھائی اس مال کی اوکے نانت پینے ہے جی پیسے لے کے پتہ لگیا بھائی عوام بھی ساری اس اجر کے سواب دی مستحق نہیں بننا نہیں بننا

جاپ بی کمرے بیٹھ نبی نات پڑھ کے محبت امل <سؤال> نے ندی نبی گلابی کا لم کر دیا نا رسول بھی پڑھتی پی ذکر رسول نہ کرتی پی ہے بیبیا کا بھی لاج ہے جڑا چل رہی ہے سارے بکواسان نے اللہ ہو جا شاہ کتا فرماوے ادا کرنی ہے

اے اتھے بیٹھا بیٹھا ہو اللہ صلاد والسلام پنگا سچھی آواز و سلام علیکم یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکم یا سیدیا حرمین اللہ صلاۃ و سلام علیکم یا سیدیا کائنات و علی آل قواصحاب کے اللہ الرحمن الرحیم اللهم العالمین آمین یا اللہ

سب کا محبوبے کریم والا تشمیل حاجی صاحب شملہ دیس حاضری کو قبول منظور فرما حاجی صاحب دے اولاد حاجی صاحب کے ہلو آپ منظور فرما اولاد سڈے بزرگ نے

بیمار نے آدھے حبیب کا سب کا شرچ کابلا بخشا دی. جتنے مومن بھی بیمار نے سارے شفا بخش جتنے مومن اولاد نے اولادا پر وہ دارن آنیا پریشانیاں یار پلا سدکا ماں بےکری مالا تہیا تب تسلیم سارے نوجوانوں نبی سرور سنت فرما سانو سارا نو نبی پاک کے طریقے عمل کر کے زندگی گزارن کی توحفی قطع فرما کابل

رما مولا ہر کسی والے دعا مانگی بھوے نہیں منگی واسطے جو جو بہتر ہے سارا کچھ عطا فرما جتنی نمو دے دل دعاوا دل نے مولا سب دیا دعا شرف قبولی آتا فرما آجاہ

اس <gülüyor> نماز <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Olanı sefer maçta

اللہ تعالیٰ جلدی نکلوا بس فی الحال جلدی کرا کون

ایک بس بلا رہی ہے پتا نہیں کہ اتنی جلدی ہو اتنی دیر

دونوں راستے ہاں جی